الحمد للہ کہتے ہیں قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال ہوا کو خن کیا شراب کا خرکہ بنا دیا جائے شراب ہے میں میںمل کے ذریعے اس کو سلکے سے کنورٹ کر لیا جائے تو آپ نے سنایا نہ نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز حرام شریعت میں قرار دینی ہے اس کو کسی بھی صورت استعمال کرنا جائز نہیں جو نجد ہے اب اس نجد چیز کو آپ پاک پاپ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی جو آواز ہے اس کے وہ تبدیل کریں اور تبدیل کر کے استعمال کرنا چاہیں شریعت اس کی اجازت نہیں ہے اور جس چیز کو کھانا پینا شریعت فراہم کرتی ہے اس کی غیر و وشیا خرید و فروغ کی شریعت فراہم کرتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خراب کرے کہ جب اللہ نے ان پر چربیاں حرام تھی جانوروں کی جہاں روحا, روحا و آتا رو تھا انہوں نے کیا, کیا, کیا؟ چربی کو پگلایا پگلا کے اس کا گھی بنا کے اسے بیچا جو بھول پر چونکہ چربی حرام تھی وہ خود نہیں کھاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے اس کو آگے بیچتے تھے تو چربیوں کی قیمت وہ کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ براہ کے اس عمل کی وجہ سے ان پر محنت کرے کہ انہوں نے حرام سے کمائی کرنے کا ایک ہیلا بنا لیا اور فرمایا ہر رانا شہری ہر رانا اللہ ہو اللہ خان تعالیٰ جب کسی قوم پر اس کوئی چیز کھانا حرام فرماتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے اسی طرح بخاری مسلم میں ہی ابن مالک رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گزوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ ناپاک معلوم ہوتا ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت اس شریعت نے اس کو ناپاک اور رقص قرار دیا ہے تو اس کو نام لے کر اس کی حرمت بیان کی ہے اس کے رسول اس منع کر دیں مصرف احمد اور جامع ترپتی میں اگر کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میں خطبہ دیا یعنی حج کا اور اونٹنی کا آگ میرے کندھوں پر گر رہا تھا میں نے مہار شامل ہوئی تھی اونٹنی کی اور میں اس کو چرا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے خطبہ دے رہے تھے اور لعاب آب میرے گنزوں پہ گر رہا تھا تو اس پہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال جانور حلال جانور کا جھوٹا حلال جانور کا لعاب آب پاک ہے اگر نجر جانا پاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی جگہ سے مثلاً کوئی حلال جانور بکری ذرا مثلاً پانی پی لے تو اس کا بچا ہوا پانی کو پیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ نے عزیز کی بجلی کے بارے میں اگر صرف حرام ہے لیکن یہ تو تم پر گھومنے چکر لگانے والی میں سے ہے اگر اس سے اجتحاد کا حکم دے دیا جائے تو پھر تمہاری کچھ چیز باقی یعنی حلال جانور کا جو آگ ہے اس کا جھوٹا ہے وہ بات ہے اسی طرح بلی اگر آرام جام پر ہے اس کا بھی شریعت میں پاک قرار بچا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقع پڑھنے کی توقع